بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منابها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 اَمَّنْ تَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعًا قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ شَفَاعَةُ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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَا فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلِيمًا غَيْبَ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ عَالِمَ الْ الغَبِ وَشَّهادَةِ أَن تَتتحكمُم بَنَ عبادِكَ فيِي مَا كَوا فيِيهِ يَخْطَلِفُ للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم اللهَّه مَا لَْ يَكولوا يَحتَسِبُ وَبَدَ لَهُم سَّئاتُ مَا كَسَبُ وَحاقَابِهِم وَحاقَ بِهِم مَا كَوا بِهِ يَْتَزئون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختضى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد موزز سامين حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الزمر کی آیت نمبر بیالیس سے آج ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ہی ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسد الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس الله تعالى قبض کرتا ہے انفس کو انفس نفس کی جمع جانوں کو قبض کرتا ہے جانوں کو یا روحوں کو ہی نہ ان کی موت کے وقت یعنی جب انسانوں کا وقت موت آتا ہے جو اللہ کے علم میں ہے تو اللہ تعالی جانوں کو قبض کر لیتے ولطی لم تمد فی منامے ہے اور ان جانوں کو بھی لم تمد جو مرے نہیں فی منامے اپنی نیندوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ قبض کے دو صورتیں ہیں روح کے قبض کی یا نفس جان کے قبض کی ایک اندل موت اور ایک اندل نوم جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی جب سوتا ہے اور نیند کی وادی میں پہنچ جاتا ہے تب اس کی روح قبض ہوتی تو نفس اور جان کے قبض ہونے کی دو صورتیں ہیں اندل موت اور اندل منام کی مماتی اور منامی روح یوں کہہ لیجئے کہ اندل موت جو روح قبض ہوتی ہے یہ موت اکبر ہے اور ایندن نوم جو روح قبض ہوتی ہے وہ موت اصغر ہے جب موت کی روح قبض ہوتی ہے تو انسان پوری طرح منجمد ہو جاتا ہے اس کی سانسیں بند ہو جاتی خون کی گردی رک جاتی لیکن جب نین کے وقت روح قبض ہوتی ہے تو اس کی سانسیں بندنی نہیں ہوتی نہ خون کی گردش رکتی ہے اور جو موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے وہ جسم میں دوبارہ نہیں لوٹتی اللہ ایک جب قیامت قائم ہوگی اور جو روح یا نفس یا جان نیند کی حالت میں قبض ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے اور چاہے تو نال اٹھائے اور جو نیند میں روح قبض کر لی اس کو بڑی موت کا سبب بنا دے اور انسان بستر سے اٹھ ہی نہ سکے یہ سارے معاملے اللہ کے اختیار میں ہیں تو بال سے یہ ثابت ہوا کہ روح قبض ہونے کے دو صورتیں ہیں ایک اندل موت دوسرا ایندھن نوم جو اندل موت روح قبض ہوتی ہے وہ موت اکبر ہے اور جو ایندل ایندل نوم قبض ہوتی ہے وہ موت اصغر ہے اور یہ سب اللہ کے اختیار میں تو اس یہ توفہ یہ توفا کمانا بھی واضح ہوا یعنی توفہ کا اطلاق یہاں دو چیزوں پر ہے ایک اس موت پر جو ایندل موت ہے دوسرا اس موت پہ جو ایندھن نوم ہے اس کو بھی وفات کہا اس کو بھی وفات کہا جو ایندل موت روح قبض ہوتی ہے اس کو بھی وفات کہا ہے اور جو ایندھن نوم روح قبض ہوتی اس کو بھی وفات کہا ہے لفظ وفات کے بارے میں ہمارے لوگ ان کے ذہنوں میں ایک مانا سمایا ہوا ہے اسی پر قائم رہتے ہیں وفات معنی مر جانا اور موت دے دینا یہ معنی اس کا نہیں ہے وفات معنی کسی کو پورا پورا لے لینا قبض و کاملن کسی شے کو مکمل قبض کر لینا تو قبض ہمیشہ موت کی صورت میں نہیں ہوتا یہیں پر دو قسمیں قبض کی ان قبض اندر موت اللہ روح کو لے لیتا پورا پورا اور قبض اندر نوم اللہ جان کو لے لیتا پورا پورا اور جب ایندھن نوم روح قبض کر لیتا ہے تو وہ انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوتا جب قیامت قائم ہوگی تب وہ اللہ کے عمر سے قبر سے ٹھیک اور زندہ ہو کر مشکل کے میدان میں جمع ہوگا لیکن جو قبض ایندھن نوم ہے اس کے دو صورتیں اللہ تعالی چاہے تو اس کو لوٹائے نہ رو قبض کر لی اپنے پاس رکھ لیا بندے پر موت آ رہی ہوگی وہ قبض جو اندر نوم ہوتا ہے وہ قبض اندر موت میں تبدیل ہو گیا اللہ نے روح واپس نہیں کی دوسرا جو صورت ہے رو واپس کر دینا تو واپس کرنے کا معنی وہ بندہ دوبارہ زندہ ہوتا اور بیدار ہو جاتا جو روح قبض ہوتی ہے نیند کے وقت اس کو بھی اللہ نے موت کہا ہے جب انسان اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے اس بیداری کو زندگی کہا ہے علیہ اسلام کے معروف دعا جب آپ رات کو سوتے بسمک اللہم ہوں میں اہیا و اموت ا اللہ تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں مرنے سے مراد سو جانا اور زندہ ہونے سے مراد نیند سے بیدار ہو جانا جب صبح آپ نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمد للہ احیانی بعدما اماتنی باطانی النشور اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے مجھے زندہ کیا مجھے مارنے کے بعد نین نیند کو موت کہا گیا اور نیند سے بیداری کو زندہ ہونا کہا گیا اور دونوں پر وفات کا لفظ ہے جو قبض اندر ناؤ میں اس پر بھی وفات کا لفظ ہے اور جو قبض اندر موت اس پر بھی وفات کا لفظ ہے تو وفات کمانا خالی موت نہیں ہوتا کسی شے کو پورا لے لینا اس علیہ اسلام کے بارے متوفی کا لفظ ہے یا ایسا ان متوفیق اور حافظ کا الہیہ یہاں لوگوں کو وہی غلط فہمی شبہ متوفی کا معنی موت دینے والا وفات دینے والا حالکہ نہیں متوفی کا معنی میں تجھے پورا زمین سے اٹھانے والا ہوں جسم اور روح کے ساتھ عام طور پہ انسان جو مرتا ہے اس کی روح اٹھائی جاتی جسم کو قبر میں گاڑ دیا جاتا دبا دیا جاتا ہے اس سارے اسلام کے بارے میں کہا فرم متبیک میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں تو پورا اٹھانے سے مراد کیا ہے جسم و مر دونوں کو جسم و مر دونوں کو اٹھانے والا ہوں فرضہ نے اٹھایا اس وقت آسمانوں میں ہیں اور قرب قیامت اٹھیں گے نیچے اتریں گے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تو وہاں تحفی کا موت دینا نہیں ہے اور اگر موت دینا مان بھی لیں تو پھر یہاں دو چیزیں ہیں آپ کو اٹھانے والا اور موت دینے والا ہوں کہ قربی قیامت ہوگا اٹھانا بھی اور موت دینا بھی اس وقت زندہ اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب جب دجال آئے گا اس کے مقابلے کے لیے اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ ان کو بھیجے گا زمین پر اور پھر ان کو موت دے گا زمین پر وہ تقریبا چالیس سال گزارنے کے بعد پھر وہ موت کا شکار ہوں گے تو بعد جمع جو واؤ جو جمع کے لیے ہوتی ضروری کی ترتیب کے لیے ہو یہاں واؤ جمع کے ذریعے دو چیزوں کو جمع کر دیا گیا ایک متوفی دوسرا رافیک متوفی کا مانا ہم نے بتا دیا کسی شے کو پورا پورا لے لینا پورا پورا اٹھا لینا اور پورا پورا قبض کر لینا موت مراد نہیں یہ متوفی کا لفظ نیند پر بھی استعمال ہوا ہے جو چھوٹی موت ہے نیند پر بھی استعمال ہوا ہے تو یوسا اس علیہ السلام پر جو متوفی کا لفظ ہے یا تو پورا آپ کو زمین سے اٹھا لینا آسمان تک لے آنا اور اگر اس کا موت مانا بھی کر لیں کہ آپ کو وفات دینے والا ہوں موت دینے والا ہوں پھر بھی یہ مانا درست ہے قرب قیامت دو کام آپ کے ہوں گے ایک آسمان سے نیچے آپ کو بھیجا جانا نیچے اتریں گے دجال کا مقابلہ کریں گے اور جب دجال کو مار دیں گے یا جو موجود کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس زمین پر حق قائم ہو جائے گا ایک دین باقی بچے کا دین اسلام تب اللہ تعالیٰ علیہ اسلام کو موت دے گا تو وہ جمع کے لیے بھی ہوتی نہیں دو چیزیں جمع کر دی اوپر اٹھانا اور موت دینا ترتیب ضروری نہیں ہے چاہے نصوص کو جمع کریں تو یہی تو بنتی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الاؤ یا توفل انفس اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے پورا پورا جانو کو ہی نہ ان کی موت کے وقت اللہ تمتمتفی منام ہر اور ان کو بھی جو نہیں مری اپنی نیند میں ان کی وہ نیند میں اٹھا لی گئی وہ بہت نہیں ہے نیند ہے نیند میں بھی روح قبض ہو جاتی موت میں بھی قبض ہوتی مگر موت میں دوبارہ لوٹتی نہیں اور نیند میں دوبارہ لوٹتی اللہ کے عمر سے اچھا تو نہ لوٹائے چاہے تو نہ لوٹا ہے, چاہے تو نہ لوٹا ہے نبی اللہ علیہ السلام جب رات کو بستر پر جاتے دعا پڑھتے ہوئے سوتے وہ دعا کیا تھی بس اللہ کل مفتا تو جم ہو کہ تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنے جسم کو زمین پر لگا دیا تیرے نام سے اٹھاؤں گا اس کو اللہم میں ام نفسی فرحم ہے اے اللہ موت کی صورت میں یہ روح قبض ہو جائے گی اگر تو اس کو روک لے اپنے پاس تیری مشیت اور تیری چاہت اس کو روکنے کی ہو واپس نہ لوٹائے تو اس کو رحم کر دینا اس کو بخش دینا بن ارسلتا ہے اگر واپس بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا تو فب بما بیماتا بھی عبادتہ کا پھر اس جان کی حفاظت کرنا جب روح دوبارہ لوٹے گی صبح بیدار ہوں گے کام کاج پہ نکلیں گے تو زمانے میں بہت گز فتنے فسادات قتل و غارت گری دین پر حملے عقیدے پر حملے تو اس کی حفاظت کرنا نہ اس کا عقیدہ خراب ہو نہ اس کا دین خراب ہو نہ اس کی جان کے لوگ درپے ہوں جانی حفاظت مالی حفاظت دینی حفاظت سب مطلوب ہے تو کیا انسان جب سوتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اللہ واپس بھیجتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے جب بھی بیدار ہو یعنی روح پر اللہ تعالیٰ کا آرڈر کتنا جلدی پر مبنی بات کے سن سویا دو من بعد پھر آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلنے کا من روح واپس آ گئی روح بھی قبض ہوئی ہے منٹ دو منٹ بعد دوبارہ لوٹ آئی پھر نیند آ گئی پھر قبض ہو گئی پھر آنکھ کھل گئی پھر وہ روح آ گئی بہت لطیف معاملہ ہے بندے کو احساس نہیں روح آ رہی اور جا رہی اس کی قدرت اور اس کی شان تو فرمایا کہ فیم سے کلتی قدا الحل اللہ روک لیتا ہے اس روح کو جس پر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کر لیتا یہ روح قبض ہو گئی نیند کی صورت میں اگر اللہ کا فیصلہ موت دینے کا تو اللہ اس روح کو اس جان کو روک لیتا اپنے پاس علاج علی مسمر بھیجتا ہے دوسری روح کو جس روح کو اللہ نے قبض کرنے کا فیصلہ نہیں کیا روک لینے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ جس کی روح ہے اس تک لوٹانے کا اور اس کو دوبارہ بیدار کرنے کا فیصلہ ہے تو یہ صرف اخرا اور بھیجتا ہے دوسری روح کو جس کو اللہ نے قبض کرنے کا فیصلہ نہیں کیا اس کو بھیجتا ہے الج عل مسم ایک وقت مقرر تک انہیں کو بھیجتا ہے اللہ تعالی روح کو جس کا معنی نہیں کہ بندہ دائمی رہے گا ہمیشہ رہے گا نہیں روح کا بھیجنا ایک وقت مقرر تک ہے سال بھر کے لیے دس سال کے لیے پچاس سال کے لیے پھر آخر موت ضروری کل نفسائقل الموت ہر نفس موت کو چکھے گا تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو انسانوں کو روح دی ہے اس کے قبض کی دو صورتیں ایک قبض نندل موت یہ دائمی قبض کرنا ہے پھر روح لوٹے گی نہیں اقرب قیامت جب اللہ چاہے گا قیامت قائم ہوگی رول لوٹائے گا ان بندوں کو زندہ کرنے کے لیے اور ان کا حساب و کتاب لینے کے لیے دوسرا جو قبض ہے وہ نیند ہے انسان سوتا ہے تب بھی اس کی روح قبض ہو جاتی مگر وہ قبض چھوٹا ہے ایک وقت کے لیے دائمی نہیں ہے تو دونوں اللہ کے عمر سے ہیں دونوں اللہ کے عمر سے تو یہ بھی ثابت ہو کہ وفات معنی پورا کسی کو لے لینا اللہ تو فل ان خوشہ ہے اللہ تعالی جانوں کو قبض کرتا ان کی موت کے وقت اور گلام تو مسیم نام ہے وہ جانیں بھی جو نہیں مری اپنی نیند میں بلکہ وہ زندہ ہیں سو گئے روح نکل گئی اور اٹھے تو روح لوٹ آئی انسان رات کو بار بار اٹھتا ہے تو بار بار روح کے نکلنے کا اور لوٹنے کا مرحلہ اور عمل جاری رہتا ہے اللہ کا امر کروڑوں اور اربوں انسان رات کو سوتے ہیں اٹھتے ہیں اور اللہ سب کی نگرانی کرنے والا ان کی روح کو قبض کرنے والا روح کو ڈالنے والا کوئی کسی وقت سو رہا ہے کوئی کسی وقت سو رہا ہے کوئی کسی وقت بیدار ہو رہا ہے اور اللہ کا کتنا دقیق نظام ہے پوری دنیا کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں رات کو سوتے ہیں اللہ روح قبض کرتا ہے اور پھر جب اٹھتے ہیں تو روح واپس لوٹ آتی روح کا معاملہ اللہ کے سورت ہے بھائی سر انہوں نے کہا جی روح بولے روح من نے امر ربی وہ ماں او تھی علم الا خلیلا آپ سے پوچھتے روح کے بارے میں کہہ دو روح امر ربی ہے میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے جو علم دیا گیا وہ بات کریں جو علم نہیں دیا گیا وہ اللہ کے سبر ہے اور آگے فرمایا کہ امیتا کا تو مندو نے شفایا یا انہوں نے اللہ کے سوا شفایا بنا لیے سفارشی بنا لیے کس اختیار کے تحت سفارش سفارشی کو اللہ نامزد کرے گا تم نے کس اختیار کے تحت خود بخود کچھ لوگوں کو بتوں کو اپنا سفارشی بنا لی ہے حوالہ شفاؤنہ اند اللہ کہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے یہ معاملہ ہی غلط ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے سواوں پر تعلق جوڑے رکھے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے شفا بنا لیے سفارشی کرنے والے اس سفارش کی وہ دو صورتیں بناتے ہیں ایک ہے سفارش اندل عبادت ہم ان کو کیوں پکارتے ہیں حقیقت میں ان کی عبادت نہیں کرتے پکارتے کیوں ہیں تاکہ اللہ کے ہماری سفارش کریں اور ان کی سفارش سے ہم بخشے جائیں گے رزق ملے گا نعمتیں ملیں گی دوسرا سفارش کی صورت قیامت کے دن یہاں اللہ کے نبی کو دیا گیا اور بہت سے سفارشوں کو دیا گیا سفارش کرنے والوں کو وہ اللہ کے اذن سے قیامت کن سفارش کریں گے یہ جو شفا انہوں نے بنائی ہے یہ باطل ہے امیتا من دون ہے شفایا کہ انہوں نے پکڑ لیا بنا لیا اللہ کے علاوہ شفایا سفارشی کسی کو اختیار نہیں نہ کسی کو سفارشی بننے کا اور نہ کسی کو مرضی سے شفارشی, سفارشی پکڑنے کا کہ تم میری سفارش کرو تو اللہ قلعہ لوگوں نے شفا بنا لیے سفارشی بنا لیے کل اب الاؤ کان لائم کہ کیا تب بھی اگرچہ وہ کسی شے کے مالک نہیں اور عقل نہیں رکھتے نہ ان کو عقل ہے نہ کوئی شعور ہے تو اس کے باوجود تم انہیں سفارشی بنا رہے ہو جب کسی چیز کے مالک بھی نہیں جب کسی چیز کے مالک ہوتے تمہیں اصاہ ہو جاتی کسی چیز کے مالک نے لائیو من قتمیر جو کھجور کی کلٹی پر چھلکا ہوتا باریک سے اس کے بھی مالک نہیں بیچ میں ایک دھاگا ہوتا ہے باریک سے اس کے بھی مالک نہیں تو یہ کہاں بھولے پھر رہے ہیں تو فرمایا کہ کل آولا لا لائم لکون شیم ولاقلون کہہ دیجیے اگرچہ کہ وہ کسی شے کے مالک نہیں اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں ان میں تاقل کا مادہ بھی نہیں اور کسی شہ کے مالک بھی نہیں وہ کھجور کی گٹنی کے مالک نہیں گٹنی کے دھاگے کے مالک نہیں تو باقی کیا بچا اور جب وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو ان کو پکارنا ہمیں شفا دے دو شفا کے مالک ہیں کیا نہیں انہیں پکارنا ہمیں روزی دے دو روزی کے مالک ہیں کیا وہ انہیں پکارنا ہمیں اولاد دے دو اولاد دینے کے مالک ہیں وہ اللہ نے متلقن ان کی ملکیت کا انکار کر دیا کو لاب اللہ خان لائے کہہ دیجیے اگرچہ کہ وہ مالک نہیں کسی چیز کے تو شفاعت کے مالک کیسے ہو سکتے نہ مالک ہے کسی چیز کے اور نہ ان کے اندر عقل ہے پرلے درجے کے بیوقوف ہیں یہ یہ بھی ان کو پکارنے والے تھے الحمدللہ. اب چونکہ مسئلہ شفاعت کل کہہ دیجئے للہ شفاط جمیر اللہ ہی کے لیے تمام شفاعتیں ہیں ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے اللہ ان کا مالک و مختار ہے تمام شفاتوں مانا یہ کہ قیامت کے دن جو لوگ سفارش طلب کریں گے اور رسول اللہ علیہ وسلم پہلی سفارش کریں گے جا کر حساب و کتاب شروع کرنے کی مالک اللہ ہے جاتی سفارش نہیں کر سکیں گے ایک طویل سجدہ ہوگا ہم تو سنا ہوگی بڑی لمبی اور اللہ کہے گا کہ اب سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی مانا سفارش کا مالک اللہ ہے شفاعت کا مالک اللہ ہے اللہ جن بندوں سے شفاعت کروائے گا وہ بھی شفاعت کے مالک نہیں ہے مالک اللہ ہے اللہ کے اذن سے وہ شفاعت کریں گے اور اللہ شفاعت قبول کرے گا تو کل اللہ جمعہ کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری شفایت اللہ تعالیٰ کے لیے شفایت کے تعلق سے دو چیزیں ایک سفارش کرنے والا کون ہے دوسرے شفایت کس کی ہوگی اور ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کہ شفایت کی صحت کی شرط کیا ہے تو شفاعت گرنے والے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امر سے شفات کریں گے جب اللہ فرمائے گا وشفات و شفت اپنا سر اٹھا دیجئے اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور دوسرا شفاعت کرنے والا شفاعت کی دوسری جو چیز یا دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے مشق کا تعین کہ شفاق کس کی کی جائے اور تیسری بات یہ کہ شفاق کس بنیاد پہ کی جائے کس شرط پہ کی جائے تینوں کا مالک اللہ ہے شفا کرنے والا کون ہے جس کو اللہ ازن دے گا کس کی کی جائے گی جس کے بارے میں شفاعت کا اذن اللہ تعالیٰ دے گا شرط کیا ہے اللہ کی توحید اسحداللہ سے منق اللہ خال سے منقلب جو لوگ میری شفاعت سے باہر مند ہوں گے فیدیاب ہوں گے وہ, وہ لوگ ہیں جنہوں نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کیا تو کل للہ شفاعت جمیہ کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے تمام شفاعت ہے سفارش کون کرے گا وہ جس کو اللہ اذن دے گا سفارش کس کی کرے گا اس کی جس کی شفاعت کی اجازت اللہ دے گا مانیا کسی کی مرضی نہیں نہ کو مرضی سے سفارش کرنے والا بن سکتا ہے نہ مرضی سے مشروع بن سکتا ہے جس کے لیے شفاعت کی جائے اور شفایت کی بنیاد کیا ہے اسد الناصر شفایتی عمل قیام منقط اللہ, اللہ خالص من قلبی شفات کی بنیاد کلمہ لا علیہ اللہ, علیہ اللہ جنہوں نے اس کلمے کے فہم کا حق ادا کر دیا اس کا اقرار و اعتراف کیا اس کلمے کی گواہی دی ان کے لیے رسول کی شفاعت ہوگی اور اللہ کے ادن سے ہوگی کوئی رسول خود سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کا ادھن نہ مل جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہی تمام شفاعتوں کا مالک ہے لہو ملک کو والارض اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہ ہے وہ آسمانوں اور زمین کا مانا وہ بادشاہ تو اس کا حکم چلتا ہے چیلنج نہیں کر سکتا حکم کی دو قسمیں حکم قدری حکم شرعی حکم قدری سے مراد تقدیر کے فیصلے اللہ ہی کرے کرے گا اللہ نے تقدیر لکھ رکھی اللہ کے لکھے کے خلاف ایک بال کے برابر بھی کوئی نہیں جا سکتا تقدیر لکھی ہوئی ہے تو وہی مالک ہے زمینوں اور آسمانوں کا اس کا معنی آسمانوں اور زمینوں کا تصرف اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس کا مالک ہونا دو اعتباروں سے ایک وہ مالک ہے ہر امر کا ویسی تقدیر کے دوسرا وہ مالک ہے ہر امر کا ویسی شریعت کے تقدیر اسے نے لکھی ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے کوئی تقدیر کے کسی فیصلے کا ایک ذرہ برابر خلاف نہیں کر سکتا اور دوسری جو قسم ہے حکم کی اور امر کی وہ امر شر اس کا مالک بھی اللہ ہے مگر اللہ تعالی نے لوگوں کے امتحان کے لیے شریعت کا اختیار شریعت کو چننا لوگوں کو دے دیا اپنی مرضی سے چنو ہماری دعوت پہنچ چکی رسول کی بات پہنچ چکی کتاب و سنت پہنچ چکا اب کیا ہے تم نے اس کی پیروی کرنی اس کا خلاف نہیں کرنا خلاف کریں گے تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے تو اللہ تعالی ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت تقدیر اسے نے لکھی شریت اسی نے بنائی تقدیر کے آگے سارے بے بس ہیں لیکن شریعت کے آگے لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ یہ راستہ جنت کا ہے یہ راستہ جہنم کا ہے تمہاری مرضی جس راہ کو چاہو منتخب کر لو لیکن جو لوگ منتخب کریں گے اس انتخاب میں اللہ کی مشیت شامل ہوگی اس کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں کوئی چیز ممکن نہیں ہے تو لہو ملک سم آبادی اس کے لیے بادشاہ آسمانوں اور زمین کی ثم میرے ترجعون پھر اسی کی طرف اور کسی کی طرف نہیں اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے کیوں لوٹائے جاؤ گے تاکہ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کی جزائے سزاد میں دے اب فیصلے اللہ تعالیٰ دے گا تو فیصلے کی تیسری قسم بھی ہے ایک شہری فیصلہ تقدیر کا فیصلہ اور یہ جزا کا فیصلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کے بیچ فیصلے فرمائے گا وہ فیصلے بھی اللہ کے اختیار میں مطلق وہ ہر شے کا مالک ہے. کسی قید کے بغیر تو تم میں ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وإذا ذکر اللہ ذکر اللہ وحدہ شمع عزت قلوب اللہ ددین لائبن البل آخرہ وید ذوقر اللہ دیندون شرون اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ جو اکیلا ہے اللہ وحدہ لاشریک لہو کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو عشما قلوب اللہ ددین لائع مینب تو تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت کو نہیں مانتے اس معزد ہو جاتے گٹن کا شکار ہوتے ہیں تنگی کا شکار ہوتے ہیں کلوب قلب, قلب کی جمع کن کے دل اللہ دین وہ لوگ لائک مین جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ جن کو آخرت کا یقین ہی نہیں آخرت کے قائم ہونے کا کوئی ان کو نہ علم ہے نہ ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی جیئیں گے موت آ جائے گی چلے جائیں گے ختم نہ کوئی حساب نہ کتاب نہ قیامت کچھ نہیں قیامت کا انکار کرتے تھے بلا ان مردہ ہڈیوں میں جان کون ڈالے گا جو ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں اور جسم مٹی کا ڈھیر بن جائے اسے دوبارہ زندہ کون کرے گا اللہ تعالی نے اس پر بے تحاشت رائل پیش کی بکی یہ لوگ مشرق ہی ان کا وتیرا کیا ہے ایک اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ادا ذوقیر اللہ دین ہی اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اس کے علاوہ ہیں محبوضہ نے باطلا ایزا انگیسر شیرون تب وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے ذکر پر ان کے دل تنگ ہوتے ہیں غیر اللہ کے ذکر پر یہ خوش ہوتے ہیں اور یہ مشرقین کا وطیرہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ایک اللہ کا نام لے لو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں ماتھے پر بل آ جاتے ہیں غیر اللہ کا نام لوگ خوش ہوتے ہیں فلاں درگاہ فلاں بابا فلاں استانہ فلاں جبا خبا اس پر خوش ہوتے ہیں تو یہ توحیر سے بغاوت ہے اللہ کے نظام سے بغاوت ہے اللہ تعالیٰ شدید پکڑ کے شکار ہوں گے یقینی طور پر وعدہ ذوقر اللہ ذوقر اللہ واحد اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اللہ کا اس تنگ, پڑ جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں قلوب اللہ دل ان لوگوں کے جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے ذوقر اللہ دین امندون ہی اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اس کے علاوہ ہیں تو اضاحم یس طب تب وہ خوش ہوتے ہیں غیر اللہ کے نام پر خوش ہوتے ہیں تو یہ ایک مہادرائی ہمیشہ قائم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی آہل توحید اللہ کا نام لے کر خوش ہوتے اس کی توحید جان کر خوش ہوتے ہیں آہل شرک اللہ کا نام سن کر ناراض ہوتے ہیں بھڑک اٹھتے ہیں اور غیر اللہ کا نام لے کر خوش ہوتے ہیں تو حق و باطل میں یہ ایک مہادرائی قائم اور قائم رہے گی آج اگر خالص قرآن و حدیث کا نام لو لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں اور ان کے بابوں کی باتیں ان کے بزرگوں کی باتیں باپ دادا کی باتیں اس پر خوش ہوتے ہیں باپ دادا کی باتوں کو بزرگوں کی باتوں کو دین بنا لیا اور کتاب و سنت کو پتے پوچھ ڈال دی حدیث کا نام لے کر دیکھو بخاری کا نام لے کر دیکھو بخار چڑھ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں دل اور تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر بزرگوں کی باتیں بڑوں نے فرمایا برادری کے رواج باپ دادا کی باتیں اس پر خوش ہوتے ہیں کو وقت آتا ہے قبول کا اللہ کی وحی کو ٹھکرا دیتے ہیں اور باپ دادا کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں تو حق و باطل میں یہ ہمیشہ کی محاذ رہی ہے وہ ذوقیر اللہ, اللہ, اللہ مندو نہیں اور جب ذکر کیے جاتے ان لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں یعنی مابودا باطلہ قبرے آستانے بابوں کا ذکر ہوتا ہے ادھر ان شیرون تو بڑا خوش ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بابوں کا احترام زیادہ ہے اللہ کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں اور ان کو اسی بابے کی قسم دے دی جائے تو ایک دم سناٹے میں آ جاتے ہیں کہ بابے کی مار ہمیں پڑ جائے گی اللہ کی قسم پوری کرے نہ پوری کرے کام چل جائے گا بابے کی قسم دی وہ پوری کرنی پڑے گی ورنہ بابے کی مار پڑے گی لوگوں کے گندے عقیدے حالانکہ جاہلیت کے دور میں مشکین مکہ اللہ کی قسم کو سب سے بڑا قرار دیتے تھے اللہ کی قسم کو اور آج کلما کو لوگ ان کا حال دیکھ لو تو اللہ تعالی نے یہ بات جو بیان فرمائی اہل شرک اہل بادل کا وسیرہ بن چکا ہے اللہ کے نام پر ناراض اللہ کے نام پر دل قبض ہوتے ہیں دل تنگ ہوتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر خوش ہوتے ہیں یقیناً یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا معاملہ ہے جو ان کی بربادی پر منتج ہوگا آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں بارک اللہ فیکم واہر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین